ہے یار نہیں باپ دیکھ رہا ہے بیٹی جا رہی ہے کالج جا رہی ہے بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے ایسا لباس کہ باپ بھی دیکھنے کو شرمایا اس کو باپ بھی اپنی بیٹی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا ایسا لباس پہن کے جا رہی کالج کو وہ بس نیوز پیپر میں سے ایک نگاہ ہٹا کے دیکھتا بیٹی جا رہی ہے بائک پہ ابھی واپس سے نیوز پیپر میں دا یوز کی طرح دیکھنا شروع کرتا ہے کیا ہوں اس کی بولے بھائی وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں میں اپنی زندگی جی رہا ہوں سارے خرچے ان کو دے رہا ہوں ان کا ایجوکیشن سب کچھ کر رہا ہوں سب خرچ کر کے اپنی جہنم کا ایندھن خرید رہا ہوں یہ گناہ یہ نقصانات المام میں ابن ابھی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق توفقدا فرمائے گناہ سے متعلق کچھ غلطیاں مسلمانوں میں عام ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں گنا مسلمان گناہ کے بارے میں بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ کیا غلطیاں ہیں نمبر ایک گناہ کو ہلکا سمجھنا ہے بہت سارے لوگ گناہ کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں گناہ تو ہے کیا ہے کفر تھوڑی ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ خود گناہ ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا خود گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محکرات الذنوب خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہ فن نہ ہوتا یو لکھنا ہو اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب جمع ہو جاتے ہیں تو گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں چھوٹا گناہ ہے چھوٹا ہی گناہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد یہ ہلاک کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے بیان کی کیسی مثال بیان کی؟ آپ نے کہا کمت علی قومی نزل ولاسم را سنی الق جیسے ایک قوم ہے ایک علاقے میں اس نے پڑاؤ ڈالا تو کھانے کا وقت آیا کھانے کا وقت آیا کھانا پکانے کا وقت آیا فجالا رج الگ فی کوج اور رج الجی تو ہر آدمی جو لوگ گئے تھے قافلے میں ہر آدمی نے جا کے ایک ایک لکڑی ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لایا ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا لایا اٹھا کے ہتھا جنا سواد پھر وہ سارے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے جمع کیے گئے فَأَجَّجُ اور پھر اس پہ آگ جلائی گئی وہ امباج ماں کا دفی ہا اور پھر اس میں جو ڈال دیا گیا تھا اس سے جو کچھ انہوں نے پکانا تھا پکا لیا بتایا ایک چھوٹی لکڑی کیا جلائے گی لیکن چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگر جمع کی جائیں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر جمع کر لیے جائیں یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کو جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا چھوٹا ہی تو گناہ ہے کسی پرائی عورت کو دیکھ لیا تو کیا ہوتا ہے چھوٹا ہے کچھ بڑا معاملہ نہیں اتنا سیریس تھوڑی لینے کا رہتا کسی سے اگر ہاتھ ملا لیا اور اس سے کیا بڑی بات ہے کسی کو اگر چھو لیا تو کیا ہے تو بہت سارے گنا ہے مسلمان اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں لیکن یہ بہت بڑے گنا ہیں آج بہت سارے پڑھے لکھے طبقے میں में میں کال سینٹر میں آدمی اس کو بڑا نہیں سمجھتا ہے بڑا نہیں سمجھتا ہے یہ مصد احمد کی روایت ہے ایک روایت میں اپنے مسود کہتے ان المک مینا آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے پر ماتے ان المک مینا یار بہ کا ان کا جبر ان یقاف مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کے بارے میں ایسا ڈرتا رہتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر تو نہیں گر جاتا ہے۔ گناہ کے بارے میں مومن بے فکر نہیں ہوتا وہ ڈرتا رہتا ہے اپنے گناہ سے لیکن کہتے ہیں کہ وہ اناجل اور ایک بات میں وہ ان منافک منافک کا حال کیا ہوتا ہے کہتے ہیں منافق کا حال یہ ہوتا ہے یار کہتے منافک ایسا ہوتا ہے وہ گنا کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھھی اس کی ناک پر بیٹھی ہے اور کہتے فکال ابھی وہ ایسا کر کے اس کو اڑا دیتا ہے منافق اپنے گنا کو کیسا سمجھتا ہے بس ناک پر مکھھی بیٹھی تھی ایسا اڑا دیا اس نے گنا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے یہ منافق کا حال ہوتا ہے تو چھوٹے گناہ بڑے گناہ آدمی کو چاہیے گناہوں سے بچے اس لیے کہ گناہ ہلاک کرتے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے نمبر دو بہت سارے لوگ اسلامی معاشرے میں گنا کو دیکھتے ہیں اس سے ان کو کوئی ہوتا ہے ان کو دکھ نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں بچہ اگر ناچ رہا ہے اور گا رہا ہے گھر میں تو بعد لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے دیکھو ہمارا بچہ فلم کا گانا گا گر رہا ہے گناوں پر خوش ہونا خود ایک گناہ ہے اللہ اور بعض اوقات فیملی پوری بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہے اور اس میں گھٹیا چیزیں بھی دیکھ رہی ہے اور باپ آفس سے آ کے دیکھ رہا ہے میری فیملی کتنی ایک جگہ بیٹھ کے کتنی اتنا اتحاد ہے میری فیملی میں یہ بری ایک فیملی میں سب مل کے فلم دیکھ دیکھنے شرم آنا چاہیے اس کو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ان لوینشی الفاح آ من لہن اداب عذاب علیم انف دنیا وال وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے وہ مسلمانوں میں بے حیائی دیکھتے ہیں پھیل رہی ہے ان کو اچھا لگتا ہے اس پہ دکھ نہیں ہوتا ہے لہم اداب <وَلَآخَرَى> ان علیم انفی دنیا والا ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے آخرت میں نہیں صرف دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ بے حیائی میں مبتلا ہو اب بتائیے کیا یہ قرآن کی باتیں ہیں یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاطۃ تین لوگ ہیں قد حرم اللہ علیہ الجن ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کے اوپر کون ہیں یہ لوگ مود مین القمر شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا وہ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا ان اسے بدسلوکی کرنے والا جنت حرام ان کے اوپر وہ دا یوقر روفی اہل ہی القبص اور وہ دیوس غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کے بھی چپ رہے ہیں اس پر راضی ہو جائے چلنے دے اس کو گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھ کے اس پر راضی ہو جائے جنت اس پر حرام ہے کوشش یہ نہیں کرتا کبھی بتانے کی گھر میں ایسے آدمی کو بے غیرت کہا گیا ہے یہ مسد احمد کی روایت ہے تیسری چیز بعض لوگ گنا کرتے ہیں لیکن ایک بار گناہ کرنے سے توبہ فوراً نہیں کرتے ہیں بلکہ گناہ کو اپنے لیے عادت بنا لیتے ہیں اور گناہ کے بعد گناہ گناہ کے بعد گناہ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں اڑے رہتے گنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعین اقماع القول بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں نصیحت ان کو کی جاتی بھائی مت کرو سنتے ایک کان سے ایک کان سے نکال نکالتے یہ حرام ہے چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہے بھائی چھوڑیں گے لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وعین اقماع القول بربادی ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنتے ہیں لیکن سنا, سنا ایک کہاں سے ایک کہاں سے نکال دیا ہے وحیل مسرین بربادی ہے گناہوں پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے <يَعْلَمُون> وہ جو گناہوں پر جمے رہتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے گناہ کا انجام کیا ہے جبکہ ان کو معلوم یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے تو تیسرا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے لیکن وہ کبھی گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ گناہ کو اپنے لیے عادت اور دین بنا لیتے ہیں نمبر چار بعض لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ جب ان کو گناہ سے منع کیا جائے تو وہ زد میں آ کے گنا کرتے ہیں منع کیا جائے بھائی مت کر ایسا ہے, میں تو کروں گا ارے گناہ ہے گناہ تو گناہ میں کروں گا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں وہ ادا قیل اللہ عزت جب اسے اس کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر تو گناہ پر اس کا گھمن اس کو اور جمع دیتا ہے اس کا گھمنڈ اس کا تکبر اس کو اور زیادہ ضد پر لاتا ہے اور اور زیادہ وہ گناہ کرتا ہے وہ ہسب ہو جہنم و اللہ تعالی فرماتا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور کیسا برا بچھونا ہے جہنم آگ کا بچھونا کیسا برا بچھونا ہے تو با یہ سور میں اللہ نے کہا ہے تو با لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا گھمنڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بےچارا آدمی اس کو نصیحت کرے تو وہ اس کی نصیحت کو ماننے میں اپنی بےزتی محسوس کرتا ہے بولتا ہے چلو جاؤ اپنا راستہ نہ میں جو کر رہا ہوں میں کروں گا ہم دیکھ کے لیں گے ہم جو کرنا ہے کریں گے یا ہم کریں گے تم بولو گے تو ہم غلط رہنا تو ہم کریں گے یہ گھمنڈ کی وجہ سے آدمی گنا کرتا ہے یہ بھی بہت بڑی ہلاکت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اعتراف کرے ہاں بھائی میں غلط کر رہا ہوں دعا کرو اللہ سے اللہ <سطور> مانے کہ میں نے غلطی کی ہے یہ بھی آدمی کے لیے توبہ میں مددگار ہوتا ہے چھوڑنے میں مددگار ہوتا ہے لیکن توڑنے کے بعد اور ڈٹ کے گنا کرنا ایسا آدمی اب منع کرنے والے کی مخالفت نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے یہ زیادہ بڑا گناگار ہے یہ گنا سے بڑا گنا ہے کیا آدمی گنا کے بعد ڈٹے اس کے اوپر ثابت کرے کہ میں تو کر رہا ہوں صحیح ہے نمبر پانچ بعض لوگ اپنے اور گناہوں کو عام کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اس کو شرم محسوس نہیں کرتے گناہوں کے بارے میں ایک گناہ چپ کے کیا تھا لیکن گناہوں کے بارے میں اللہ کا خوف تو دور کی بات اللہ کے بندوں سے شرم بھی محسوس نہیں کرتے ہیں اور آپس میں گناہوں کو ڈسکس کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ کل میں نے یہ شراب پیا کل میں نے فلاں کے ساتھ میں بدکاری کی کل میں نے یہ غلط کام کیا ایک بندے کو وہ نہیں معلوم تھا لیکن یہ آدمی اپنا گنا لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے فخر کے طور پر کہ دیکھو میں نے ایسا کیا ہے بہت سارے لوگ نکاح کے بعد اپنی نکاح کی زندگی بیوی کے ساتھ دوستوں میں بیان کرتے شرم کی بات ہی ہے بہت شرم کی بات ہے جائز نہیں ہے اس طرح سے ساری تفاصیل بیان کرتے ہیں بتا رہے کیا ہوا تیرے نکاح میں پوری باتیں بیان کرتے ہیں شرم حیا کی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات باہر دوستوں میں بیان کرے اور اس کو جو ہے مزاق یہ جائز نہیں ہے نہیں اسلامی معاشرہ آج کتنا برا ہو چکا ہے آپ سوچیں کیسا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کیسا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن المجاہرین میری امت سب کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے سب کے لیے اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ ہے سوائے مجاہرین مجاہرین کے کے مجاہرین کون ہیں آپ نے فرمایا ہوا اناریامل رجن جی ہار یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں گناہ کرے سم مایوس اور صبح ہو وقت اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا اس کا گناہ بندوں سے چھپا ہوا تھا گناہ کیا اس نے غلط کام کیا لیکن گنا چھپا ہوا تھا اللہ نے اس کے گنا کو چھپائے رکھا تھا لیکن فیاقول صبح جب ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے فَيَقُولَ عَمِلتُ آج رات میں نے ایسا اور ایسا گنا کیا حالانکہ رات میں اللہ نے گناہ کو چھپا دیا تھا اور صبح ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑ کے ہٹا دیتا ہے لاز علماء نے کہا یہ بخاری مسلم کی رواج ہے کہ قیامت کے دن بعض بندے اللہ تعالی گنہ کار بندے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے چھپا کے ان سے حساب کرے گا اس سے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا تو نے یہ گناہ کیا تو نے یہ گناہ گنا ہاں میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گنا چھپائے تھے آج بھی میں تیرے گناہ چھپاتا ہوں اور آج میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں اس کا حساب بندوں کے سامنے نہیں کرے گا اور ہم نے کہا کہ یہ چیز اس کو نصیب نہیں ہوگی ساری مخلوق کے ساتھ سامنے ضلیل ہوگا دنیا میں اس نے بتایا تھا وہاں بھی ضلیل ہوگا تو میرا ہر امتی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے لیکن اگر آدمی اپنے گناہوں کا خود لوگوں میں تشہیر کرتا پھرتا ہے تو ایسے آدمی کا کیا ہے ایسا آدمی اللہ کی اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ اس کے لئے نہیں ہوگا اس نے اپنا پردہ خود چاہ کیا اللہ اس کو سب کے سامنے ضلیل کرے گا اللہ سب کی حفاظت فرمائے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو گناہ کا موقع ملتا ہے وہ تھوڑا بھی سوچتے نہیں فوراً گناہ میں چلے جاتے ہیں کہ ایک آدمی کم سے کم سوچے تو صحیح نہیں یہ گناہ ہے رکنا ہے کوشش تو کرے رکنے کی لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ سے لڑنے میں کوئی کوشش وہ نہیں کرتے ہیں ایسے بندوں کا کیا حال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت صوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا اقوام میں <أُمَّثِي> اپنی امت کے بعض لوگوں کو جانتا ہوں يَوْمَ أمثال جبال خوب دھیر سارے امان لے کر آئیں گے تیاما کے پہاڑ کے اتنے امان لے کر آئیں گے نیکیا لے کر آئیں گے فَيَجْعَلُهَا فَيَجْعَلُهَا الله جلحا فیا جا منصور اللہ ان نیکیوں کو مٹی اور دھول بنا کے اڑا دے گا ان نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دے گا قال ثوبان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صفہم لنا اے اللہ کے رسول وہ کون بندے ہیں ہم کو بتائیے تو صحیح ان کی صفت بتائیے جل لنا اللہ نہ ان کی صفات ہم کو واضح کر کے بتلائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں میں شامل ہو جائیں اور ہم کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں بتائیے ہم کو کون ہیں وہ لوگ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم یہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے اور تمہاری جلد والے ہوں گے تمہی میں سے ہوں گے تم ہی میں سے ہوں گے خدون امین اللہ خدون وہ رات میں عبادت کریں گے جیسا تم کرتے ہو رات میں عبادت بھی کریں گے اقوام اذا خلو بمحارم لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جیسے ہی ان کو اللہ کی حرام چیز کرنے کا موقع مل جائے وہ کبھی موقع چھوڑتے نہیں تھے حرام کام کا جیسے ہی موقع آ گیا وہ تھوڑا بھی پسو پیش نہیں کرتے تھے حرام کام میں کبھی وہ پیچھے نہیں رہتے تھے وہ حرام عبادت کر رہا ہے ادھر لیکن یہاں عبادت کر رہا ہے یہاں حرام کر رہا ہے کہ حرام میں کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جیسے گناہ کا موقع مل گیا فوراً گناہ کر دیا ذرا سوچا نہیں کہ گنا ہے نہیں کرنا چاہیے کوشش نہیں کیا اپنے آپ کو بچانے کی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو اللہ کی حرام چیزیں اور ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی فوراً وہ حرام کام کر لیتے تھے ان لوگوں کی نیکیاں قیامت کے دن دھول بنا کے اڑا دی جائے گی اللہ سب کی بات فرمائے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے بعض اوقات گناہ میں ایک آدمی دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے سماج میں گنا کرتا ہے کرتا ہے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے لوگ اس کو دیکھ کے گنا سیکھنے والے بنتے ہیں ایسے آدمی کا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ اِلَّا مِّن جب بھی کوئی قتل زمین پر ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے پہلا بیٹا آدم اسلام کا بیٹا قابل اس قتل کا گناہ اس کے بھی آما نامے میں ہوتا ہے کیوں لو اول منسل قتل اس لیے کہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ نکالا جو آدمی ایک گناہ کا طریقہ نکالتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے گناہ کرتے ہیں یہ بے نمازی ہے گھر والے دیکھ رہے ہیں یہ بے نمازی گھر والے بھی بے نمازی اس کو دیکھ کے اگر وہ بے نمازی ہیں ان کی بے نمازی بننے کی ہمت بڑھ رہی ہے ان کے بے نمازی ہونے میں اس کا بھی دخل ہے اور اس کا اس کے اوپر بھی گنا آئے گا یہ کوئی گناہ کر رہا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں فنا بھی کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے گناہ کرنے کی ہمت بڑھتی ہے تو ان کے گناہ کا اس پر بھی حصہ رہے گا کیوں اس لیے کہ وہ عمل سے اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے کتنی سخت بات ہے آدمی اپنا ہی بوجھ نہیں کیا کم ہے دوسروں کا بھی بوجھ اس کے اوپر آ جائے کتنی سخت بات ہے تو یہ دوسروں کے لیے گناہ میں نمونہ بننا اس کا نقصان ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے بلکہ اس سے زیادہ زریل آدمی وہ ہے جو دوسروں کو گناہ کی دعوت دے دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من من کان علیہ مثل مندا لانس منتبیاہ جو کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے بدات کی طرف چلو گنا کی طرف جائیں گے ہے کہ فلمیں دیکھنے جائیں گے چلو عید کے بعد کتنے لوگ ہیں فلمیں دیکھنے جائیں گے کوئی ہے بدات میں لے جا رہا ہے درگاہ پر جا کر شرکیات کے لیے لے جا رہا ہے کوئی ہے جو کلب میں لے جا رہا ہے چلو جائیں گے وہاں پر کوئی ہے جو مسلمان کو کوئی اور غلط جگہ لے جا رہا ہے بدات میں لے جا رہا ہے جلوس میں لے جا رہا ہے تو جو بھی جس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے چاہے وہ محرمات ہوں جو ممنوع ہیں یا بدعات ہوں جو دین سمجھ کے کی جاتی ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں گمراہی کی طرف بلائے کانا من الفام آسام منتوی ہو جو بھی اس کے پیچھے چلے گا ان سب کے گنا اس کو ملیں گے ان سب کے گنا کا اس پر اس کے امان نامے میں اس ساروں کے گناہ آئیں گے لائن کسودا لکھا مٹھا تا مشیا اور گناہ کرنے والوں کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہوگا وہ تو گناگار ہیں ان کا گنا اس پہ بھی آئے گا ایک آدمی دس آدمیوں کو اگر بداتی بناتا ہے ان دس بداتوں کا گناہ اس پہ بھی ہوگا اور اس کا اپنا گنا الگ ہے اللہ ہم سب کی یہ فرمائے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دین تو علم के साथ دے इसलिए आदमी को चाहिए اگر خود گناگار ہے توا کرے کم سے کم دوسروں کو دوسروں کو گناہ کی دعوت نہ دیں یہ مسلم کی رواج ہے بعض اوقات آدمی دنیا میں جب مال و دولت اس کے پاس آتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کبھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے اگر اس کی زندگی میں تقوا ہے اگر اس کی زندگی میں دین ہے اگر یہ پابند ہے اللہ کی شریعت کا کتاب و سنت کا پابند ہے حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے اللہ کے حکموں کو اللہ کی عبادت کو پورا کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے اللہ کی نعمت کہا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے یہ نمازوں کو غارت کر رہا ہے یہ حرام کاریوں میں مبتلا ہے یہ اللہ کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے پھر اس کے پاس مال آ رہا ہے تو یہ مال کیا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں گھروں پہ لکھ کے لگاتے ہیں ہاں دامن فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے لیکن یہ اللہ کا فضل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے رضا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں ادارہ اے طلح من دنیا الا محاسی ہما فب فنا ہو استراج اگر اللہ تعالیٰ بندے کو باوجود گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں کچھ دیتا ہے بندے کی چاہتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے ماں دولت یہ وہ عہدہ عزت منتا رہتا ہے یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک دھیل ہوتی ہے وہ بندہ اور غافل ہو جاتا ہے اور غابل ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ جب اس قوم نے اللہ کی نافرمان قوموں نے جب ان کو نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت کو بھلا دیا اس نصیحت کو بھلا دیا فتح نہ علیہم ابوا بک ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے ہم نے آسائش کے دروازے ان پر کھول دیے حا فریف بیمہ اوتوا قدنا ہوں باغ پھر جب وہ اس میں مگن ہو گئے وہ نعمتوں میں مگن ہو گئے اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا فا ہوں بلی سون تو وہ حق کے بکے رہ گئے وہ ایک دم مایوس ہو گئے اب کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا عذاب اللہ کا اچانک آتا ہے اس لیے اگر دنیا میں گنا کے باوجود بےدینی کے باوجود کچھ مل رہا ہے تو یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ کیسے راضی ہوگا بےدنی پر آپ بتائیے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے یہ مسد احمد کی اور کبرانے کی روایت ہے اسی طرح سے ایک اور غلطی گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ گناہوں کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی ہمارے بہت گناہ ہو چکے ہیں اب کیا فائدہ اب تو ہماری پوری زندگی چلی گئی بعض اوقات بڑھاپے میں جا کر کچھ لوگ یہ سوچنے لگتا ہے کہ آپ کیا معاف کرے گا اللہ اتنے گناہ تھوڑی کوئی معاف کرتا ایک غلطی دو غلطی معاف ہوگی تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ کو معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ کفر ہے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی گناہ کے سلسلے میں غلطی ہوتی ہے آدمی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے آدمی کے گناہ کتنے ہی کیوں ہو جائے اللہ سے اگر سچے دل سے توحبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ معاف کرتا ہے اللہ, اللہ کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو انسم رو القل کا فرول اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا قبر ہے کیوں اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کر سکتا ہے اللہ کی رحمت کو کون بند کر سکتا ہے لیکن واقعی بندہ سچے طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے بعض بعدوں کی زندگی پچھلی بہت گندی ہوتی ہے اللہ کے ہاں آج پر اعتبار ہے خاتمے پر اعتبار ہے چاہے پاس میں کچھ بھی ہو آپ دیکھیں ایک رواج میں ایک گناگار آدمی تھا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اس نے 99 قتل کیے تھے 99 وہ ایک عابد کے پاس گیا ایک عبادت میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا کہا میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے اس نے کہا تیری کہہ سکے توبہ اتنا ڈینجر آدمی اتنے اتنے قتل کیے تو تیری توبہ نہیں ہے اس کو آیا غصہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اس کو بھی قتل کر دیا اور 99 کے کیا ہے ٹو ڈیجٹ کے کتنے ڈیجٹ ہو گئے تھری ڈیجٹ 100 ہو گئے سو کا عادت پورا کر دیا لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی ہے پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عالم کے پاس گیا علم والے کے پاس گیا اس نے کہا ہل من منت میرے لیے توبہ کا کچھ راستہ ہے کہ نہیں ہے اس عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے یعنی تیرے لیے توبہ ہے کون بولتا ہے کہ توبہ نہیں ہے توبہ ہے ایک کام کر یہ علاقہ اچھا نہیں ہے یہاں کا ماحول غلط ہے گندا ہے یعنی یہاں رہے گا تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا تو ایک کام کر فلا علاقے میں چلا جا وہاں اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ اور انہی کے ساتھ رہ کر تو عبادت کرتا رہے اس آدمی نے اس بات کو لیا تسلیم کیا اور نکلا توبہ کی تکمیل کے لیے چلتے چلتے چلتے راستے میں اس کو محتا دی مر گئے راستے پہ اللہ تعالی نے دونوں فرشتے بھیجے رحمت کے بھی فرشتے بھیجے اور عذاب کے بھی فرشتے بھیجے اور کہا لے کے آؤ اب اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ فرشتوں کو سکھانا چاہ رہا ہے اللہ کی رحمت انسانوں کو معلوم ہے تو فرشتوں کو بھی تو معلوم ہو دیکھنے ملے کچھ فرشتے بولے ہم کو بولا لے جانے کے لیے ہم آنے لے کو بولے نا? ہم کو بھی بولا نہ جائیں گے اس کو آزاد کے فرشتے لینے کے لئے آئے ہم لے جائیں گے رحمت کے فرشتے آئے وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے کیونکہ دونوں کو جو حکم دیا وہ پورا کرنے والے ہیں اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے اس فرشتے نے آ کے کہا ایک کام کرو تم اس کی زمین ناپو یہاں مرا ہے جہاں سے آیا ہے وہ ڈسٹنس دیکھو جہاں جا رہا ہے وہ ڈسٹنس دیکھو اور جس سے نزدیک ہو وہ حساب کے لوگ لے جائیں گے اگر بری زمین کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے اگر اچھی زمین کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں جب آخری وقت اس کا آ گیا تو گرتے وقت اس نے ایک کروٹ ادھر لے لی فرشتوں نے نہ پا تو بری زمین سے جتنا وہ قریب تھا وہ ڈسٹنس زیادہ نکلا اور اچھی زمین سے جو ڈسٹنس تھا وہ کتنا نکلا کم تو نزدیک کس کے وہ اچھی زمین کے ہے نیک لوگوں کی زمین کے ہے یعنی اس نے آدھا سفر اپنا آدھے سے زیادہ اور آخری کروڑ جو تھی وہ ادھر تھی اس کی تو اس فرشتے نے حکم دیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں قریب ہے ہر احمد کے فرشتے اس کو لے جائیں گے علما نے اس سے کہا کہ ایک آدمی ابھی پہنچا نہیں ہے وہاں پہ لیکن حق کے لیے چلنے والا حق کو پانے والے کی طرح ہے ایک آدمی کے اندر اگر سچی طلب ہو ابھی تو پہنچا نہیں وہاں پہ پہنچتا جاتا عبادت کرتا مرتا پھر وہ اس کے بعد ہوتا جو آدمی سیدھے راستے کی حق کی تلاش میں نکلا ہے اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے وہ حق کے پانے والے کی طرح ہے. اس لیے کہ اس کی سچی طلب اس کے پانے کا قائم مقام ہے اس کو یاد رکھیے اس کی سچی طلب اس لیے آدمی کی طلب سے ہونا چاہیے آدمی کی سچی طلب بھی اللہ کے نزدیک پانے کی طرح ہے آدمی کے اندر توبہ کا جذبہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں اس کو رحمت کے فرشتے لے جانے لائق اس کو بناتا ہے تو اللہ ایسا ہے ننیا نے سو مرڈر کیا اس نے علماء نے کہا ایک مصیبت یہاں دیکھنے میں ملتی ہے کہ جہالت کا فتوا اپنے اوپر بھی بلا لاتا ہے اور عابد پر عالم کی فضیلت یہ ہے اس لیے وہ عابد تھا عبادت عبادت ابو سارے لوگوں سے یہ کیا علم علم کے پیچھے پڑے کیا اتنی تحقیق میں جا رہے ہیں اتنا تحقیق مت کرو چپ چاپ اپنی نماز پڑھو روزے میں لگو وہاں جان گئی اس کی خود کی کیوں گئی اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بات کی اور اگر یہ مان لیتا تو مایوس ہو جاتا تو علم کا نہ ہونا صحیح علم کا نہ ہونا دوسرے کے لیے بے دینی اور اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے اور وہ عالم تھا اس نے صحیح رستہ اس کو بتایا اس کے صحیح رہبری کی وجہ سے اگر چاہے پہنچا نہیں لیکن اسی راستے پہ جانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں رحمت کا اخبار بن گیا اللہ اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا عبادی انفسهم لا رحمت اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اللہ کی نافرمانی فرمانی کی وجہ سے اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہیں اے میرے بندوئن ابھی کو میرے بندو سے لا رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا ان اللہ یا پھر وہ اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو مغفرت کر سکتا ہے سارے کی مغفرت کر سکتے ایک دو کی بات کر رہے ہو تم لوگ اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کو, کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں ان نہ غفور اور اس لیے کہ وہ تو ہے مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا اللہ کو کچھ چاہیے نہیں اللہ ہے مغفرت کیوں مغفرت کرتا ہے اللہ مغفرت کرنے والا ہی اور کون ہے, <اللَّه> اللہ کی سوا ہے کون جو مغفرت کرے گنا جب اور اللہ نے فرمایا کہ ان غفر رحیم وہ بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ایک حدیث میں مسلم کی روایت غالب الخاری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی تو اپنی رحمت کے سو رحمت کو پیدا کیا اور اس کے سو حصے کیے ہیں رحمت کے سو حصے کیے اور ایک حصہ مخلوقات میں بانٹ دیا آپ فرماتے ہیں یہی وہ ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق بلکہ جانوروں میں بھی بٹا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک جانور اپنے بچڑے پر اپنے بچے پر پاؤں نہیں دیتا ہے رحم کرتا ہے جانور بھی ماں ہیں آپ دیکھیں بلی سے آپ بچہ چھینی اس کا کیسے چلاتی ہو پریشان ہو جاتی ہے بچڑا چین کے دیکھو آپ بچڑے کو یعنی کیسا جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے انسان تو انسان ہے یہ اس سویں حصے کی وجہ سے جو سارے مخلوق میں بٹا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ 99 حصے اللہ تعالی نے قیامت کے دن رکھے ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے نیک بندوں پر رحم کرے گا اللہ وہ ہے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحیم وہ بڑا نفرت کرنے والا وہ بڑا رحم کرنے والا ہے وہ انیب الا ربی کم وسلم جہاں رحمت کا وعدہ کیا وہاں پر کہا وہی بلا ربی کم پلٹو اپنے رب کی طرف سے اب تک ٹائم نہیں آیا کب ٹائم آئے گا غلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے نازل کے وے علم اور اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں اب تک وقت نہیں آیا ہے کب جھکیں گے ان کے دل کب بڑھیں گے اللہ کی طرف وہ انیب ولا ربکم و اسلیم پلٹو مڑو لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس کی باتوں پر ایمان لے آؤ توبہ کرو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو انقاب تم اللہ تم سرو اس سے پہلے پلٹو اس سے پہلے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ کہ اللہ کے ہاں سے عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اس سے پہلے پہلے وقت آنے سے پہلے کرو وقت بےو رب کو اور وہ بہترین چیز جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اللہ کی طرف سے قرآن آیا اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی اس قرآن و سنت کی پیروی کرو طبی آسن رب مین قبر اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے وہ تَشْعُرُونَ لا اور تم کو معلوم بھی نہ ہو تم کو احساس بھی نہ ہو تم پر عذاب آئے اچانک عذاب آ جائے یہ قرآن کریم میں سورہ ظمر میں اللہ نے کہا ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اللہ سے محبت رکھے اللہ کے عذاب سے ڈرے اللہ کی رحمت سے امید رکھے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گناہوں کے بعد اللہ سے مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں پر ہمت نہ کریں دونوں چیزیں ہیں اللہ کے اللہ بعض وہ کہتے ہیں اللہ بہت غفر و رحیم ہے اور گناہ کرتے رہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں انبیاء ڈرتے تھے اللہ سے کیوں ان کو نہیں معلوم اللہ کو رحیم ہے اللہ کی رحمت کو دیکھ کے گناہوں کی ہمت کرنا جہالت ہے گمراہی ہے اور اللہ تعالی کی کہ عذاب کو دیکھ کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے ایک آدمی کو چاہیے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ تعالی سے امید بھی رکھے ان دونوں کے بیچ میں آدمی کو چلنا ہے آپ سائیکل گاڑی چلاتے ہیں بائک چلاتے ہیں آپ آپ کو نہ ادھر گرنا ہے نہ ادھر بیلنس بیچ میں چلنا ہے تو گاڑی صحیح چلے گی ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا فریکچر ہو جائے گا دین آدمی کا برباد ہو جاتا ہے کیسے یا تو آدمی اتنا ڈرتا ہے اللہ سے میری مغفرت نہیں ہوگی یہ بھی گمراہی ہے یا پھر آدمی کہتا ہے اللہ تو بڑا غفور رہی میں اللہ کو اسے عذاب دے گا اپنی نسہارے بنا لیتا ہے یہ بھی گمراہی ہے دونوں کے بیچ میں آدمی چلے اللہ سے امید رکھے اللہ سے ڈرے گناہوں سے بچے نیکیاں کرتا رہے اللہ نے دین کیوں دیا ہے مزاق کرنے کے لیے اللہ نے دین اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کا پابند بنے اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اس کی توفیقدہ فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں